بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و صلی على علیہ رسول گزشتہ سبق میں ہم نے وہ کا فتون سے متعلق جو حدیث ہے جسے حدیث الفتون کہا جاتا ہے یعنی آزمائشوں والی حدیث مسَََََََََ علصلام پر ان کی پیدائش سے پہلے ہی سے آزمائشوںتحانات کا سلسلہ شروع تھا ان آزمائشوں کا بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے جسے حدیث الفتون کہا جاتا ہے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلّت کو فرعون نے اپنی گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اس کو نیچے کی طرف کھینچا زمین کی طرف کھینچا جب یہ واقعہ ہوا تو دربار میں جو لوگ موجود تھے مجلس میں انہوں نے کہا کہ یہ شاید وہی بچہ ہے جو آپ کے لیے خطرہ بننے والا ہے فرعون کو پریشانی ہوئی اور اس نے پولیس والوں کو بلا لیا جو بچوں کو قتل کرتے تھے نا ان کو بلایا تاکہ مسا علیہ السلام کو ذوا کر دے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پہنچ کر ابن جبیر کو کہا کہ دیکھو یہ آزمائش کا چوتھا واقعہ تھا آپ کے سر پر آ گئی تھی فراؤن کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ یہ بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے فرعون تو بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ تو آپ نے مجھے دیا ہے تو آپ اس کو کیوں قتل کرتے ہیں تو فرعون نے کہا کہ تم نہیں دیکھتی ہو یہ بچہ جو ہے میری داڑھی کھینچتا ہے اور مجھے ضلیل کرتا ہے یہ میری داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف کھینچ رہا ہے گویا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ میرے اوپر غالب آئے گا جیت جائے گا اور میں ہار جاؤں گا میری حکومت ختم ہو جائے گی فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا صاحب آپ بھی عجیب بات کرتے ہو چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا ہے اس کو اتنی عقل کہاں ہے تو کہا کہ کیوں اس کا امتحان کرتے ہیں ایک پلیٹ میں آگ اور دوسری پلیٹ میں ہیرے موتی اور خوبصورت قیمتی پتھر وغیرہ رکھ دیے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہوشیار ہے یا نہیں ہے تو بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا تو آگ کے انگارے جو ہیں وہ زیادہ چمک رہے تھے تو بچہ تو اس کی طرف زیادہ جاتا ہے لیکن مشاعل سلاد وسلام تو عام بچے نہیں تھے وہ تو پیغمبر تھے وہ آگ کی طرف نہیں گئے موتی کی طرف گئے تو روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جب موتی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو جبریلا علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا آگ کی طرف اور انہوں نے اسے اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیا اس کی وجہ سے مسا علیہ السلاۃ والسلام کی زبان بھی جل گئی تھی اور ان کی زبان میں لکنت آ گئی اور وہ اچھی طرح بات نہیں کر سکتے تھے فراؤن نے جب یہ دیکھا تو فوراً ان کا ہاتھ کھینچ لیا چھوٹا بچہ ہے اپنے آپ کو جلا نہ دے مقصد اس واقعے کے ذریعے مسا علیہ وسلت کی نجات ہو گئی اور وہ بچ گئے ورنہ فرعون ان کو ذبح کرنا چاہ رہا تھا حضرت مسا علیہ السلّۃ والسلام اسی طرح فرعون کے شاہی محل میں شہزادوں کی طرح شاہی خرچ پر اپنی والدہ کی نگرانی میں بڑے ہوتے رہے یہاں تک کہ جوان ہو گئے یعنی جو ان کو مارنا چاہ رہا تھا اسی کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی تھی فرعون جس دشمن سے ڈر کر بارہ ہزار بچوں کو قتل کر چکا تھا اس کے گھر میں پل رہا تھا بڑھ رہا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے اور ماں بھی جب چاہے آتی تھی دودھ پلاتی تھی اور بچے کی پرورش کرتی تھی یعنی بچہ ماں سے بھی دور نہیں ہوا قتل سے بھی بچ گیا اور خرچہ وغیرہ بھی سب مفت ہے فرعون جس دشمن سے ڈر رہا تھا اس دشمن کو خود اپنے ہاتھوں سے پال رہا تھا یہ تو اب لوگوں کو معلوم ہے کہ مسا علیہ الصلاۃ وسلام کا تعلق بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل پر فراؤنی لوگ بہت ظلم کیا کرتے تھے لیکن اب مسا علیہ السلاۃ وسلام کی ایک عزت تھی وہ فراؤن کے گھر میں شہزادے کی طرح رہتے تھے تو لوگ بھی تھوڑا تھوڑا ڈرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کا لڑکا ہے ہم اگر کچھ زیادہ ظلم کریں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کھڑی کرے گا یہ لڑکا ایک روز مسا علیہ السلاۃ شہر میں کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں ایک اس میں سے اسرائیلی ہے اور ایک فراؤنی ہے یعنی ایک مثلا الصلاۃ والسلام کی قوم سے ہے اور دوسرا جو ہے فرعون کی قوم سے ہے اسرائیلی نے مسا علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے مدد کے لیے پکارا کہ آپ آؤ میری مدد کرو مثلیہ نے جب اس فرعونی کو دیکھا کہ یہ میرے قوم کے اوپر میری قوم کے ایک آدمی کو اوپر ظلم کر رہا ہے ظلم تو ویسے بھی تھا نا وہاں پر تو مسا علیہ السلّت والے غسہ آ گیا انہوں نے ایک تھپڑ لگایا اس کو فراونی کو تھپڑ کیا لگانا تھا وہ مر گیا یا مکہ مارا اس کو یا ایک تھپڑ لگایا اس کو فوکسا مسا علیہ السلام نے اس فراؤنی کو ایک مکہ لگایا وہ مر گیا ایک مکے سے اتنے زیادہ طاقتور تھے مسا علیہ السلام ایک مکے سے ایک آدمی کو مار دیا ہے پھر قتل ہو گیا اسرائیلی بھاگ گیا مسا علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ تو اچھا کام نہیں ہوا ایک آدمی جو ہے میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی رب انی ظلمت نفسی سی لی لی اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے آپ مجھے معاف کر دے تو اللہ نے معاف کر دیا فخ فر وہ فراؤنی جو ایک کافر تو تھا نا تو اللہ نے معاف کر دیا اب مسا علیہ صلاحت وسلام تو پریشان ہے نا کہ اس شخص کو تو میں نے مار دیا ابھی تو کچھ تو ہوگا تو انہوں نے ادھر ادھر سے خبریں لینا شروع کی کہ کیا ہو رہا ہے ابھی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے فرعون کو یہ کہا ہے بادشاہ ہے نا فرعون کہ ایک آدمی جو ہے قتل ہوا ہے بازار میں تو اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ فراؤنی جو ہے بنی اسرائیل پر ظلم کریں گے دوبارہ تو فرعون نے کہا کہ ایسے نہیں ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے سب کو ماریں گے اس طرح تو کام نہیں چلے گا بھئی قتل کس نے کیا ہے اس کو تلاش کرو قاتل کو تلاش کرو اب ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم کو تو نہیں مار سکتے یعنی یہ فراؤن تھا لیکن اتنا انصاف اس کے اندر بھی موجود تھا اب یہ جو پاکستانی حکومت ہے نا اس کا انصاف آپ دیکھیں کہ اگر پورے خاندان میں ایک لڑکا مجاہد بن جائے تو پورے خاندان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں دیکھیں یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ بادشاہ اگرچہ تمہارا ہی ہے مگر اس کے لیے کسی طرح مناسب نہیں کہ بغیر شہادت و ثبوت کے کسی سے قصاص لے لے ایک آدمی کی وجہ سے سب کو قتل کرنا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے تم اس کے قاتل کو تلاش کرو اور ثبوت مہیا کرو یہ جو فرعون تھا یہ پاکستان پر مسلط ان حکمرانوں سے اچھا تھا انصاف کے ساتھ وہ کام کرتا تھا اگرچہ ظالم تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اس نے انکار کر دیا آ کہ نہیں آپ قاتل تلاش کرو ایک آدمی قتل ہوا ہے تو اس کو کسی نے قتل کیا ہے نا اسے تلاش کو اور فرعنی لوگ جو گلی کوچوں میں اور بازاروں میں گھوم رہے ہیں کہ یہ کس نے قتل کیا ہے ان کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا نا فرونی قتل ہو گیا ہے مسا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ہیں اور وہ لڑکا بھی بنی اسرائیل کا تھا دوسرا جو آدمی تھا اپنی قوم کے خلاف تو وہ ان کو معلومات نہیں دیتا اب اگلے روز دوسرا واقعہ پیش آیا مشاء علیہ السلام گھر سے نکلے تو وہی اسرائیلی جو کل لڑ رہا تھا نا آج پھر کسی سے لڑ رہا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اسرائیلی جو کل بچ گیا تھا وہ آج دوبارہ کسی سے لڑائی میں مصروف ہے کل کی طرح آج بھی موسا علیہ السلام کو اسرائیلی نے مدد کیلئے کے لیے پکارا کہ میری مدد کریں موس علیہ السلام تو ویسے ہی کل کے واقعے پر پریشان تھے نا اب دوبارہ اسی اسرائیلی کو لڑائی جھگڑے میں مصروف دیکھا تو ناراض ہوئے کہ غلطی اسی کی لگ رہی ہے یہ آدمی جگڑالو ہے ہر کسی سے لڑتا رہتا ہے پھر بھی مسا علیہ نے اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے کوشش کی اور وہ آگے بڑھے لیکن اس اسرائیلی نے کل دیکھا تھا کہ اس شخص نے ایک مکہ لگایا تھا اور وہ مر گیا تھا تو یہ اسرائیلی تھوڑا ڈر گیا کہ آج شاید مجھے ماریں گے نا تو اسرائیلی نے جب دیکھا کہ مسا علیہ السلہ غصے میں آ رہے ہیں جیسے کل غصے میں تھے اور مسا علیہ السلہ نے غصے میں یہ بھی کہا تو کیسا آدمی ہے ہر روز جگڑتا ہے یہاں تو انہیں کل بھی جگڑا کیا تھا آج پھر لڑ رہا ہے تو ہی ظالم ہے تو ظالم ہے اب یہ ڈر گیا اسرائیلی کہ کل اس کو مارا تھا آج مجھے ماریں گے میں بھی مر جاؤں گا تو وہ فوراں بول اٹھا کہ موسا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار دیا تھا آج مجھے مارنا چاہتے ہو بس بات کھل گئی بات کھل گئی یہ دونوں تو چلے گئے علیہ السلام بھی چلے گئے اس فراؤنی نے بات تو سن لی ہے نا تو اس نے جا کر بتا دیا کہ یہ جو شہزادہ ہے نا اس نے مارا ہے اسے یہ بات کو پہنچائی گئی اور فراؤن نے اپنے پولیس والے روانہ کر دیے. جاؤ پکڑو کو یہ پولیس والے جو تھے وہ بھی کسی جلدی میں نہیں تھے کیونکہ ان کو اطمینان تھا موسا تو ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا ہے کہاں جائے گا وہ یہیں پر تو رہتا ہے وہ شہر کی جو بڑی سڑک ہے اس سے آرام آرام سے جا رہے تھے جا کر موزہ کو پکڑیں گے اس دوران اللہ تعالی کی مدد آئی اور ایک شخص جو کہ مسا علیہ السلاۃسلام سے محبت کرتا تھا اس نے آ کر مسا علیہ السلام کو کہا کہ باغ جائیں آپ یہاں سے یہ فراونی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں پولیس والے تو بڑی سڑک سے جا رہے تھے نا یہ جو شخص تھا جو مثلاسلام سے محبت رکھتا تھا وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے آیا اور ان کو آ کر کہا کہ بابا معاملہ خراب ہے باغو یہاں سے یہاں پہنچ کر پھر ابن عباس نے ابن جبیر رضی اللہ عنہما ان کو کہا کہ اے ابن جبیر یہ پانچواں واقعہ ہے آزمائش کا کہ موت سر پر آ چکی تھی اور اللہ نے آپ کو بچایا ہے دیکھو مشاعل اصلاۃ السلام کئی بار موت کے پنجے میں آ گئے نا لیکن اللہ نے بچایا ہے اب کیا ہوا